بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی والصلاة والسلام على رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمباد ایک ساتھی نے دریافت کیا ہے کہ کیا مولانا تارک جمیل سے دین سیکھا جا سکتا ہے ان سے دین لیا جا سکتا ہے اور ان کا منہج کیا ہے پیارے بھائی در اصل بات یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل نہایت ہی اچھے انسان ہیں اچھے اخلاق کے مالک ہیں عمدہ گفتگو کرتے ہیں نرم لہجے میں مگر عقیدتاً مولانا تارک جمیل اشعاری ہیں فروع میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے دعوے دار ہیں مگر عقیدتاً مولانا تارک جمیل اشعاری ہیں اشعارہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی سات صفات کے علاوہ بقیہ تمام صفات میں تعویل سے کام لیا مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت علو علی الخلق یہ قرآن سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اجماع امت سے ثابت ہے اسی طرح عقل اور فطرت اس پر دلالت کرتی ہے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتی علوم میں تعویل سے کام لیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی سفات میں سے استواء عل ارش یہ بھی قرآن و سنت کے نسور سے ثابت ہے اجماع سے ثابت ہے مگر انہوں نے اس میں بھی تعویل سے کام لیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سات مقامات پر اپنے بندوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو سدرت المنت تک لے جایا گیا وہاں آپ پر وحی کی گئی آپ کو 50 نمازیں عطا ہوئیں آپ چھٹے آسمان پر آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے دریافت کیا ماذا امرت آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچاس نمازوں کا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے اللہ کے پاس اور اللہ سے تخفیف طلب کیجئے لَقَدْ عَلَجْتُ بَنِ إِسْرَائِيْلَ أَشَدِّ الْمُعَالِجَةَ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں ان کا علاج کر چکا ہوں آپ کی امت پچاس نمازیں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گی چنانچہ اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں تخفیف ہوتی حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ جاتی ہیں تو یہ حدیث کے عداد کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے تقدس و تعلی جیسے اس کی عدمت اس کی شان کی بریائی کے لائق ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے استعفیٰ استوا الرش کی کیفیت مجہول ہے معنی معلوم ہے اور اس پر ایمان واجب ہے مگر اشعارہ اس کی تعویل کرتی ہیں وہ عرش کو بانا بادشاہت لیتی ہیں صلی اللہ وسلام حالانکہ یہ, یہ قول یہ تفسیر نہ تو سلب سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن و سنت اس چیز پر دلالت کرتے ہیں بلکہ یہ ان کی عقلی تعویل ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھی تو مولانا تارک جمیل کے بیان میں میں نے خود سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ اللہ ہے اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس میں اللہ کا وجود نہیں معاد اللہ تعالیٰ یہیں تو وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا یہی انحراف ہے کہ وہ ہر شے میں اللہ کا وجود تسلیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلام جو کہ کفریا عقیدہ ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں موسی علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا موسی تو اس چیز کی تاب نہ لا سکے گا مگر تو پہاڑ پر دیکھ اب جب اللہ تعالی نے پہاڑ پر تجلی ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا موسی بے ہوش ہو کر گر پڑے اس رب کے جلال کی اس کی عظمت کی اس کی شان کی یہ بات ہے تو کیا انسان یا اس کائنات میں مخلوقات ناؤ بل میں اللہ کا وجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تقدس و تعالی و تعالی اللہ تعالی پاک اور بلند ہے ہر اس شرک سے جو مشرک اس کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہیں اللہ تعالی کی داتی اقدس مخلوقات سے بالکل جدا بائن عرش عظیم پر مستوی ہے آسمانوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باندی کو لایا گیا آپ نے اسے سے دریافت کیا آئین اللہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا اللہ فیس اللہ اوپر ہے فی بمانا اوپر کے ہے اللہ, اللہ بلندیوں پر عدمت و کبریائی کے لائق ہے تو میرے بھائی میرے دوست مولانا تارک جمیل صاحب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر شہر میں اللہ کا وجود ہے معاد اللہ تعالیٰ اور یہ ایک بہت خطرناک عقیدہ ہے بہت خطرناک عقیدہ ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا منہج مولانا تارک جمیل کا شعری منحج ہے اور دوسری بات یہ کہ ان سے دین لیا جائے ان کی گفتگو میں ان کی تقریروں میں بالکل احتیاط نہیں یہ ایسی ایسی احادیث ایسی ایسی قصے ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو بالکل بے, بے بنیاد من گھٹ اور موضوع ہوتے ہیں اور بعد تو ایسے کس سے آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مولانا تارک جمیل جس ماں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس جماعت کی بنیاد ایک کتاب ہے تبلیغی نصاب اور اس کے اندر ایسے جھوٹے اور مکرو اور بے بنیاد قصے ہیں جن کو دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان کو بالکل شرم آتی ہے کہ کیا اس قسم کے قصے کسی کتاب میں نقل کیے جا سکتے ہیں کیا اس قسم کی کتاب کو امت کے سامنے بطور تعلیم کے پڑھا جا سکتا ہے واد اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تبلیغی نصاب کو یا فضائل امال کو یہ لوگ بخاری اور مسلم سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں ان کے ہاں اتنی اہمیت بخاری اور مسلم کی نہیں جتنی تبلیغی نصاب کی ہے جتنی کیا کہتے ہیں فضائل امال کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی میرے دوست ان کے اپنے مولویوں نے کہا ہے مولانا زرولی نے یہاں تک کہہ دیا کہ تارک جمیل کے بیانوں میں بالکل احتیاط نہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کمپنی سے حادثی لیتے ہیں تو میں یہ تمام ساتھیوں کو تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا احترام کیجئے سب کچھ ٹھیک ہے مگر دین کے معاملے میں احتیاط سے کام لیجئے کیونکہ مولانا تارک جمیل کب کوئی کیا کہہ جائے کسی کو اندازہ نہیں کیونکہ وہ بالکل احتیاط نہیں برتتے اور بعض اوقات تو وہ شیوں کے گھر پہنچ جاتی ہیں وہاں ان کی دل جوئی کرنے کے لیے جو ہماری ماں کو گالیاں دے ہم ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات میں مفاہمت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کفری عقیدے کو شرکی یہ کو سنہاف کو احاد کو چھوڑ نہ دے توبہ نہ کر لے ہماری کسی ایسے باطل پر سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم جا کر ان کے اسٹیج استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اسٹیج پر جا کر گفتگو کرنا دراصل منہج اہل سنت والجماعت کی ihanat ہے توہین ہے میں نے خود ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا اور بعد بات بعض اوقات یہ مولانا تارک جمیل درگاہوں پر پہنچ جاتی ہیں وہاں فاتحہ خوانی کرتے اپنے چیلا چمچوں کے ساتھ اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا خالی وہاں جانا ہی کسی جاہل کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ کوئی عام آدمی تو یہی سمجھے گا اس درگاہ پر مولانا تارک جمیل جیسا شخص آیا ہے ظاہر کوئی ہے تو آیا ہے نا آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ درگاہوں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو کچھ ملتا ہے تو لوگ آتے ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات درگاہوں پر آتی ہیں کچھ ہے تو لوگ آتے ہیں نا تو میں تمام اہل اسلام کو اس بات کی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے میرے بھائی دین اسلام کے معاملے میں بڑے احتیاط سے کام لیجئے اور ایسے لوگوں سے دین سیکھیے ایسے لوگوں سے عقیدہ لیجئے جن کا من جن کا عقیدہ امت صلف کے عقیدے کے مطابق ہے علماء صلف کے عقیدے کے مطابق ہے جو صحابہ کرام طیاب عوام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جن کا منہج خالص اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت ہے فہم صلف کے مطابق وما علينا الا البلاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين